کرانا محترم عردن کو احمد شرح خان سے پارا زمنگ دکان پتہ سات عشا تو سنت کیسٹ اینڈ سی مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی انور انورش توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا وسلم تسلیما تسلی اللہ مسلام محمد والا محمد کماسل تالا اب راہیم والا لب راہی اماحم باری کالا محمد وعلى آل محمد کمابار کالا اب آل والا ل راہ قابل عزت و احترام سامعین کرام خطبہ جمت المبارک کے مقدس عنوان کے تحت میں اور آپ احباب اشاعۃ توحید و سننا کی اس عظیم الشان دینی درسگاہ دار العلوم تعلیم القرآن میں قرآن و سنت کے بیان کرنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہیں گو ہوں رب کائنات میری حاضری آپ دوستوں کا ذوق و شوق اور محبت مل بیٹھ کر بیان کرنا اور سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے زی قدر احباب بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا ہر انسان اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں اگر کوئی چھوٹا عمل کروں تو بھی اللہ کریم قبول کر لے بڑا عمل کروں تو بھی اللہ منظور کر لے آج تک آپ نے اس کائنات کے اندر کوئی ایک عمل کرنے والا ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو عمل تو کر رہا ہو اور دل کے اندر اس کے قبول ہونے کی تمنا موجود نہ ہو ہر نیک آدمی کی یہی تمنا اور خواہش ہوا کرتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کروں رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ان کو قبول کر لے میں نماز ادا کروں اور مجھے نماز ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ملے نماز پڑھنے کا کیا مطلب میں رمضان المبارک کے مہینے میں بوک اور پیاس برداشت کروں رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھوں اور وہی روزہ لپیٹ کر واپس میرے منہ پر مار دیا جائے تو اتنی محنت اور مشقت برداشت کرنے کا کیا فائدہ اپنے اہل و عیال گھر بار چھوڑنے کے بعد لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میں بیت اللہ شریف میں حاضری دوں عمرہ ادا کروں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں اور یہ نیکی رب العالمین کے دربار میں قبول نہ ہو تو میرے حج کرنے کا کیا فائدہ یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک دو باتیں عرض کی ہیں آپ جتنے اعمال کو بھی شمار کرتے جائیے تو آپ احباب اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر عمل کرنے والے کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرے اعمال اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ قبول کر لے میں آپ دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی موجودگی میں انسان کا کوئی نیک عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا بس یہی درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور میرے اس سوال کا جواب میری زبان سے نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئے گا میں تو نقل کر رہا ہوں فرمان ہے سید الولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا کالن وسلم سلام قال و صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی کے اندر انسان کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا انسان چھوٹا عمل کر رہا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں انسان بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے تو بھی انسان کو نفع نہیں ملے گا عمل کرنے والا عمل کر کے فارغ ہوگا رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا تیرا سارا عمل برباد ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا سلام لاؤن تین چیزوں کی موجودگی میں کوئی بھی دیکھ عمل عمل کرنے والے کو فائدہ نہیں دے سکتا پتا نہیں پنڈی کے احباب کا عقیدہ کی کیا ہوگا میرا عقیدہ میری جماعت شا و, و سننا کا عقیدہ کہ ساری کائنات کے انسانوں کی زبان پر شک کی گنجائش ہے آمنا کے لال کی زبان پر شک کی گنجائش نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا دیا سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک اپنی بات پہنچا دی ہے اس میں بال برابر بھی شاخ کی کوئی گنجائش نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل بندے کو فائدہ نہیں دے گا قال کالن سا مسلم او کما قال کون والی کالن بھی وسلم آپ نے فرمایا او کائنات والو جو بندہ والدین کا نا فرمان ہے اسے کوئی نیک کمل فائدہ نہیں دے سکتا نماز پڑھ رہا ہے والدین کا نافرمان ہے نماز پیدا نہیں دے گی زکات ادا کر رہا ہے لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے زکات ادا کرنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا ایک نہیں بے شمار حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن حج کرنے کا ثواب نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی فرمانی والا وہ گنا ہے انسان جتنے بھی عمل کرتے رہے اللہ کریم کی طرف سے بال برابر بھی عمدے کو ثواب نہیں ملے گا یہاں پرواہ بھی نہیں نماز روزے پر تو ہم زور دے رہے ہیں میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھوں روزہ زیادہ سے زیادہ رکھوں حج پر حج عمرے پر عمرہ اور ساتھ والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں تو آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے والدین کے نافرمان فرمان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی بیت اللہ شریف کا طباف ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اب اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ سناتا جاؤں یہ میرے سامنے ہے سترواں اور سورت کا نام سورت الحج یہ میرے سامنے آیت نمبر انتیس کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرماتے والے بل بِالْبَيْتِ تلطی <اللَّتِيك> آیت نمبر انتیس سورت الحج سترواں بارہ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے اگر طواف کرنا پڑ جائے تو صرف خانہ کعبہ کا طواف کیا کریں طواف صرف بیت اللہ کا حق ہے جو محبت سے بیت اللہ کا نام لیں گے میں رب العالمین کے دربار میں دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو حقیقت بیت اللہ کے طواف کی سعادت عطا کر دے طواف کس گھر کا حق ہے محبت کے ساتھ راول پنڈی کا مجمع طواف کس گھر کا حق ہے کسی دربار کا طواف کرنا جائز باقی مسائل تو بیان ہوں گے اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا سٹیج اور مسئلہ توحید بیان نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے طباف کسی دربار کا حق نہیں ہے طواف کسی جھنڈے کا حق نہیں ہے کوئی کالا پیلا جھنڈا طواف کا حقدار نہیں ہے کوئی دربار اور مزار طواف کے لائق نہیں ہے اگر طواف کرنا ہے تو تواف صرف بیت اللہ شریف کا کرنا چاہیے آپ حج کرنے والے احباب سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے حج کرنے کے بعد جب وہ جاجے کرام مدینہ تیے حاضری دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نوافل ادا کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کریم کا ذکر کر رہے ہیں رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود والی دعا بھی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ صلی علی محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا ابراہیم ان کا مجید اللہ بار کلا محمد والا علی محمد کما بار ابراہیم وعلى علی ابراہیم ان کا حمید مسجد نبی شریف کے اندر تلافت کر رہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں درو شریف پڑھ رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف کرنے کی اجازت میرا درد و دل درد دل تو سنیے پنڈی کے حواب اگر بیت اللہ شریف کے علاوہ طواف کسی جگہ کا جیز ہوتا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طواف کرنے کی گنجائش ہوتی لیکن اس روئے زمین پر بیت اللہ شریف کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طواف کی گنجائش نہیں ہے تو امام بری کی قبر کی طواف کی گنجائش کہاں سے نکال لی ہے؟ یہ فلسفہ تو حل کرو یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طواف کی اگر اجازت نہیں ہے تو تھلے کے طواف کی اجازت کہاں سے نکال آئی ہے؟ محبت سے بیت اللہ کا نام لیجیے اللہ کریم ہمیں پریکٹیکل بیت اللہ کے طواف کی سعادت دے دے طواف کس گھر کا حق ہے طواف کس گھر کا حق ہے خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کے طواف کی اجازت بس یہی ہماری غلطی سمجھی ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے غلطی کیا تھی یہی غلطی سمجھی ہے کہ ساری زندگی حضرت شیخ نے یہی دعوت دیا ہے کہ تو صرف کعبے کا حق ہے اللہ کریم کے گھر کے بغیر طباف کسی جگہ کا جہز نہیں ہے یہی غلطی سمجھیے ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا چرچے والے وقت گئے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کا طباف کر رہے ہیں ایک نوجوان سامنے آیا اور کاندھے پہ اس نے بوڑھی والدہ کو اٹھایا ہوا ہے بیت اللہ شریف کا طواف کروا رہا ہے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے آیا اور ارد کرتا ہے حضرت عبداللہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مسئلہ پوچھ کیا مسئلہ پوچھنا ہے نوجوان کہنے لگا یہ میرے کندھوں پہ میری بوڑھی والدہ ہے کندھے پہ اٹھا کے بیت اللہ شریف کا دباؤ کروا رہا ہوں عمر ادا کرواؤں گا کندھے پہ اٹھا کے اپنی بوڑھی والدہ کو حج کرواؤں گا جب میں نے بوڑھی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر عمر ادا کروایا حج ادا کروایا میں نے بوڑھی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے کہ کوئی نہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے نوجوان نو مہینے تک تو اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا جب اللہ کریم نے روح ڈالی روح ڈالنے کے بعد جب تم نے والدہ کے پیٹ کے اندر پہلو تبدیل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ایک مرتبہ والدہ کے پیٹ میں پہلو تبدیل کرنے کی وجہ سے جو تیری والدہ کو ایک دفعہ تکلیف ہوئی تھی ساری زندگی کندھے پہ اٹھا کے طباف کراتا رہے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا سارا حق تو سارا رہ گیا ایک تکلیف حملت ون جوں جوں پیٹ کے اندر بچہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا والدہ کمزور ہوتی جا رہی ہے نوجوان تو کہتا ہے کندھے پہ اٹھا کے میں نے عمرہ کرایا کندھے پہ اٹھا کے والدہ کو میں نے حج کرایا حق ادا ہو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک مرتبہ پہلو تبدیل کرنے والی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہم نے والدین کا کتنا حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے اور صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودویں کا چاند چمک رہا ہو پنڈی کے حباب میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہویں کا چاند کہا آپ کے حسن و جمال کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا میرا عقیدہ میری جماعت شاہ تو ہی دا سننا کا عقیدہ کہ چاند سے تشبی دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ کو چودھری کا چاند کہوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آپ کے چہرہ مبارک پر بے چینی کے آسار ظاہر ہونے لگے صحابہ کرام نے دیکھا آمنہ کلال بے قرار ہو رہے ہیں لیکن سبب سمجھ نہیں آ رہا صحابہ کرام چہرے صحاب دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے تب پتا چلا جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ کی چادر مبارک بھی کنہوں سے نیچے گر پڑی سامنے ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے آپ جلدی جلدی اقبال کے لیے آگے بڑھے بوڑھی عورت کو ساتھ لائے اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھائی بوڑھی عورت کو چادر پہ بٹھایا پنڈی کی اباب میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات والی قیمتی چادریں اکٹھی کرو لیکن جس چادر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے اس چادر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ کی پیبند لگی ہوئی چادر نسبت آپ سے اور اس کا مقابلہ سوال پیدا نہیں ہوتا خوب نامے محمد صلی اللہ ماننے والے محبت سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم خوب نامے محمد ہے مومنو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ثالم و یہ تمہارا غلط ہے خیال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 رکھی ہے بوڑھی عورت کو بٹھایا صحابہ کرام کو حکم دیا ٹھنڈی ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو مدینہ طیبہ کی باقی قسم کی کھجوریں لے آؤ صحابہ کرام دوڑے اعلی قسم کی کھجوریں لے آئے ٹھنڈا پانی لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے بوڑی عورت کو کھجورے کھلائی ٹھنڈا پانی پلایا حال حال پوچھا خیریت پوچھنے کے بعد جب بوڑی عورت واپس جانے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے کافی دور الوداع کرنے کے بعد واپس شریف لائے صحابہ کرام حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش نصیب عورت کون تھی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ نے اس کی خدمت کی ہم آپ کی تعظیم بجا لاتے ہیں آپ نے بوڑھی عورت کی تعظیم کی کون تھی پوچھنے والے کون صحابہ کرام پی <تصفح> کے حباب پوچھنے والے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ جو عالم مل غائب وہ تحقیق نہیں کیا کرتا صحابہ عالم الغیب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کا نام تو محبت سے لیجیے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں یہ عورت کون تھی رحمت <تصفح> رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہو جی آپ نے جسے کھجورے کھلائیں ٹھنڈا پانی پلایا یہی اور جی جی آنکھوں سے جاری اجاری میرے ساتھیوں اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہو جس کی آپ نے خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی یہ وہ دائی حلیمہ ہے بچپن میں میں آمنہ کا لال جس کا دودھ پیتا رہا وہ خوشی نصیب دائی حلیمہ جی دوستو جب دودھ پلانے والی والدہ کا اتنا مقام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا درجہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے فرمایا تین ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل بندے کو فائدہ نہیں دے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی پہلی چیز او کوئی جو بندہ والدین کا نافرمان فرمان ہوا ایسے بندے کو بھی کوئی نیک کمل فائدہ نہیں دے گا نمبر دو آپ ص اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولفرارو مینا ظہف او کما النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے دشمن جب سامنے آئے مسلمانوں کے اور جو مسلمان میدان جنگ سے فرار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جنگ سے فرار ہونے والا بندہ اس بندے کو بھی کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا اب ذرا قرآن کا انداز <خصف> <خصف> <خصف> یہ میرے سامنے توبہ <وطوبا> رب العالمین کی لاریب کتاب اور آیت کا نمبر پچیس اللہ کریم فرماتے نا کا در کم سیم وات نیر و یوم ہوں از آج بت کم کسر تو کم فلم تو نیان آیت نمبر پچیس سورت کا نام التوبہ بسواں با بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار صحابۂ گرام کی جماعت ہونین کی طرف جا رہے ہیں <تصفح> <تصفح> خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب العالمین نے یہ مقام دکھائے آج ہمیں شکست ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بارہ ہزار صحاب کرام کی جماعت اور دشمنوں کی تعداد چار ہزار صحابہ کرام کی زبان سے نکلا لنولا بل یو ممن کلّہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج ہماری تعداد بارہ ہزار ہے آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے ہنین کے مقام کی طرف جا رہے ہیں چار ہزار دشمنوں نے پہاڑیوں پر مورچے قائم کر لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام جب پہنچے دشمنوں نے تیر اندازی شروع کر دی اتنی تیر اندازی اتنی تیر اندازی کہ بارہ ہزار صحابہ کرام کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگ پڑا اللہ اللہ نے منظر بیان فرمایا اللہ فرماتے اللہ کا دنا سارا کو ملا فی موا تین مجھے اللہ ہونے کی قسم میں اللہ نے بہت سارے موقع پر تمہاری امداد کی اللہ کون کون سے موقع فرمایا خاص طور پر ویومہ ہنائن ہنائن والے دن میں اللہ کریم نے تمہاری مدد کی اوپر سے تیروں کی بارش برس رہی ہے اور بارہ ہزار صحابۂ کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار یہ کہوں اللہ سفید خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنوارے ہیں آپ کے ساتھ چھ یا سات بندے رہ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لفظ انا انن لا کذیب انا ابن دل مطلب انا نبی لا کذیب ابن نوبل المطلب میں عبد المطلب کا پوتا ہوں سچا نبی ہوں میرے باپ دادا نے میدان نہیں چھوڑا تھا میں بھی میدان نہیں چھوڑوں گا یہ ہے یہ سفید کپڑا دور سے نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درواز پڑھیے طبیعت کی درستگی اور ناسازی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا کرے انسان حضرت علی رضی اللہ سر فرماتے ہیں تو ربی بے فصائم میرا ارادہ کچھ اور ہوتا تھا اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار دور سے نظر آ رہا ہے اب ذرا دوستوں نے میرے لفظ پر دھیان کرنا ہے سفید خچر دور سے نظر آ رہا ہے اور ہمارے لیڈر پنڈی والے چپ کر گئے ہیں ہمارے لیڈر اخباروں میں بیان آ جاتے ہیں ہم خون کا آخری کچرا بہائیں گے عوام بڑی خوش ہیں ہمارا لیڈر بڑا دلیر ہے وہ کہتے ہیں خون کا آخری کترا بھائیں گے عوام نعرے لگا رہی ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا پہلا قطرہ کون بھائے گا جناب والا آپ تو آخری قطرہ بہائیں گے پہلا کون بھائے گا امام علم، امام علم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پہ سوار دشمنوں کو دور سے نظر آ رہا ہے جملہ ذرا دھیان سے میرے دوستوں نے سننا ہے جو ہوں فراؤن میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے جو طوفان کی خبر سن کر لرستے ہوں کنارے پر جو طوفان کی خبر سن کر لرستے ہوں کنارے پر میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جان آپ نے فرمایا میرے چچا عباس یہ جو بارہ ہزار بندے بھاگتے جا رہے ہیں ان کو آواز دے حضرت عباس نے آواز دی یا معاشر المہاجرین یا معاشر السار اے مہاجرین کی جماعت کدھر جا رہے ہو اے انصاری کدھر جا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف ہیں تیروں کی بارے سوچ ہائے وہ میرے اللہ تیری قدرت حضرت عباس کی آواز چھ چھ میل تک سنائی دیتی تھی چھ چھ میل تک پروازی گارہ قادر جو ہوا حضرت رضی اللہ تعالی کی آواز تمام لوگوں کے کان میں پہنچی سارا لشکر واپس پلٹ پڑا جب حملہ کیا چار ہزار بندوں کو قیدی بنا لیا چار ہزار بندے قیدی بن گئے ہیں احباب خیال آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس اللہ ماحول کما کالن سلیہ وسلم تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا نمبر ایک اکوکر الوالدین جو بندہ والدین کا نافرمان ہے کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی نمبر دو جو بندہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا واپس نہیں آیا اس کو بھی کوئی نیکی کی فائدہ نہیں دے گی طالبان کی مثال نہ دینا مہربانی افغانستان پر جب پہلا پہلا حملہ ہوا پہلا پہلا حملہ میں افغانستان کی سرحد کے قریب چمن میں بیان کر رہا تھا دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے افغانستان کی سرحد کا کوئٹہ سے تقریباً ڈیڑھ سو کلو آگے اللہ سوا دس بجے میں نے بیان ختم کیا ساڑھے دس بجے ہم نے بی بی سی سنی ابھی حملہ ہوا افغانستان پر ان لوگوں کا دکھ درد دل ان کی پریشانی کل الفاظ کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں دو کلو کا فاصلہ ہے سرحد کا لوگوں کی رشتے داریاں لین دین کاروبار آنا جانا ایک جملہ میرا دھیان سے سن لیجیے ابتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی حکومت کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی کرسی کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی مومن کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے اور افغانستان میں کیا صورت حال ہے ہری ہے شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی جفا کی تیل سے ظلم کی تلوار سے جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں <تصفح> ہمارے ساتھ مذاکرات کرو جی اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانے والا آج منت کر رہا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان فرمان کوئی نے کی اس کے کام نہیں آئے گی نمبر دو جو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا واپس نہیں آیا کوئی نے کی اس کے کام نہیں آئے گی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر کو شیرگ کرنے والے بندے کے کام کوئی بھی نیکی نہیں, نہیں آئے گی شیر کرنے والے کے سارے نے عمل برباد یہ میرے سامنے دسواں پارا اور سورت کا نام سورت التوبہ توبہ یہاں قرآن پاک میں اللہ نے کیا منظر سمجھایا یہ میرے سامنے سورت التوبہ اور آیت کا نمبر سترہ یہ کھولا ہوا ہے شیخ القرآن رحمت اللہ, اللہ کا سٹیج قرآن کا حوالہ اللہ کریم فرماتے دے ماں کا نل المشرقینا ایا مروم خبردار خبردار شرک کرنے والوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے قیامت کے میدان میں نہ کہنا قرآن کا حوالہ کسی نہیں دکھایا تھا ماں کا نل مرو مساجد اللہ شیر کرنے والوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے کیوں شیر کرنے والا دربار بنائے اس کی مرضی مزار سجائے اس کی مرضی شیر کرنے والا قبروں پر کمرے بنائے اس کی مرضی مسجد بنانے کی شیر کرنے والے کو اجازت نہیں ہے اللہ کیوں یہ میرے سامنے انتیسواں بارہ اور سورت کا نام سورت الجن رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے اللہ فرمات سورت کا نام سورت الجن آیت کا نمبر اٹھارہ پارا میرے سامنے ان المساجد للہ اللہ کا نام ماننے والوں نے اونچا لینا ہے مسجدیں کس کی مل ملکیت ہیں کس کی فلاں اللہ ملا مسجد کے اندر اللہ کریم کے ساتھ اور کسی کو مت پکارو اے ترب اور دوسری طرف یا گو سے اعظم تیرا سہارا ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا علی مدد ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا رسول اللہ مدد فلا تدوم اللہ اہدا اللہ کا نام ماننے والوں نے اونچا لینا ہے اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں پکار کس کی ہونی چاہیے مسجد میں کیا نعرہ لگنا چاہیے یا علی مدد شیخ مسجد میں کیا نعرہ لگنا چاہیے یا یار سلام نہ مسجد میں نعرہ لگنا چاہیے یا اللہ مدد کیا نعرہ لگنا چاہیے ماننے والے اونچا کہیں گے کیا نعرہ اللہ میرے بھائیوں کی تعید قبول فرما فلاں ددوں آہدا اللہ کریم فرماتے ہیں مسجد کے اندر صرف اللہ کی بخار ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی بخار نہیں ہونی چاہیے ماں کا نال مشرقینا مَسَاجِدَ اللہ شیر کرنے والوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ انفو سے بال کفر یہ میرے سامنے آیت نمبر سترہ سورتوں اور دسواں بارہ فرمایا شیر کرنے والے اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں کفر کی گواہی وہ کیسے اللہ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت الارا بارہ یہ آیت نمبر سینتیس میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ماننے والے اونچا کہیں گے آپ لوگوں کا کیا کیدا ہے دوستوں کا قرآن سچا کیا کیتا ہے قرآن سچا آیت نمبر سورت اللہ راب آٹھواں بارہ اللہ فرماتے ہیں رسولنا کالو کنتم تدون من دون تدونا یہ تو لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد تین سوال ہونے ہیں مر ربوں کا من ربک کا ما دینو کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے تین سوال مرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ایک سوال مرنے والے سے موت کے وقت کیا جائے گا اللہ موت کے وقت سوال مرنے والے سے فرشتے کہیں گے کن تم تدو نرنے والا یہ بتا یہ یہاں روح پہنچی ہوئی ہے پر مرنے والے کا نیچے والا وجود ٹھنڈا ہو گیا سارے جسم سے روح نکل آئی ہے روح یہاں پہنچی ہوئی ہے فرشتے پوچھنے حال سنا کنتم نماکن من دون نیلا آج کہاں گئے جن کو مشکل وقت میں پکارا کرتا تھا اب آپ کو شاید پنجابی سے کہ آئے کہ جملہ سنا دیتا ہوں پنجابی والے نے کہا کھا دیا پیتیا ایلی, ایلی آج کہاں گیا حضرت علی بہ بی آج کہاں گیا تو تو کہتا تھا میرے مشکل گشا ہیں مشکل وقت کے اندر میری امداد کر دیں موت سے بڑی تو مشکل نہیں آئے گی آج بتا کہاں گئے اللہ کریم فرماتے ہیں کالو زلو اللہ مرنے والا جواب دے رہا ہے سارے غیب ہو گئے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا فرمایا انف سہیم ان کانو کا فری مرنے والا اپنے خلاف خود گواہی دے گا میں تو ساری زندگی کفر پر گزار کے جا رہا ہوں اللہ اور میرے دوستو ذہن اپنے صاف کرنا قرآن میرے ہاتھ کے اندر جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو اس کو ولی نہیں مانتا میں اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا قرآن میرے ہاتھ میں آپ کو یقین ہے یا نہیں میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو نمبر دو دل صفا ہو نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو نمبر چار وجود پہ سننا دیں مستفیٰ ہو صلہ ہو بے حیا خیر محرم عورتیں سامنے بیٹھی ہیں بے پردہ ان کو سامنے بٹھا کر ان سے گپ شپ کر رہے یہ اللہ قبل یہ میں نہیں مانتا سامنے پردہ لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرتے کے اس طرف بیٹھے ہیں پرتے کے دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا نے فرمایا یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو عورتوں کو کہو اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں بیعت ان کی میرے ساتھ ہو گئی ہے دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا یہ کونا پکڑ لیا فرمایا یہ چادر عورتوں میں بھیج دو عورتوں کو کہو اس چادر کو پکڑ لیں جو جو عورت چادر کو پکڑ لے گی بہت اس کی میرے ساتھ ہو گئی ہے پنڈی والوں اگلا جملہ دھیان سے سننا ایک عورت کہنے لگی پردہ لگا ہوا ہے ایک عورت پردے میں سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, نہیں اللہ کے محبوب میں پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی میں چادر کو نہیں پکڑوں گی میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیجئے جملہ دھیان سے میرے دوستوں نے سننا ہے اور اونچا سبحان اللہ بھی کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار ہاتھ آگے نہ کرنا پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال چادر کو پکڑ لے ہاتھ آگے نہ کرنا میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا کیا غلطی ہے شیخ القرآن کی وفات کے بعد جس کو معاف نہیں کیا گیا اور گالیاں دی جا رہی ہیں غلطی تو بتاؤ قصور تو بتاؤ امام الانبیاء ساری زندگی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ لگائے اور جس کے سامنے غیر محرم بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں حضرت صاحب کی خدمت کر رہی ہیں یہ اللہ کا ولی کیسے بن گیا یہ غلطی سمجھیے افسوس لیکن فیصلہ کیا ہے میری جماعت کے بزرگوں نے اور ہم نے حقباد کہتے سرے دار کریں گے یہ جرم جو زندہ ہے تو سو بار کریں گے اللہ اللہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے ہیں اولیاء کرام کی ولایت برحق انبیاء امبیال السلام کی نبوبت بڑھاک اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق ہے پیغمبروں کی پغمری برحق ہے لیکن اللہ کریم واط شریک ہے کوئی چنتا مردہ اللہ کریم کا شریک شیر کرنے والے مسجدیں نہ بنائے اللہ کریم اگر بنا بھی لیں اپنی مسجدوں کو سجا بھی لیں پھر تیرا فتویٰ کیا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے سامنے آیت نمبر سترہ سورت کا نام سورتہ فرمایا ہاپ تا معلوم شرک کرنے والوں کے سارے نے کمل برباد آپ <تصفح> کا کیا کیتا ہے قرآن سچا <تصفح> ماننے والے اونچا کہیں کہ قرآن سچا جی شر کرنے والے کے اپنے نئے کمل برباد ہے یہ جی شر کرنے والے کی اپنی نماز برباد ہے اس کے پیچھے میری نماز کیسے درست ہوگی یہ فلسفہ تو حل کرو قرآن سامنے آئے اولا کہا فرمائے وہم معلوم نارہم خالدون اب آپ خیال یہ کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے مکے والے ہمارے ساتھ چلیے اس تلیم بازا لحاط ہمارے درباروں کو جا کر خالی بوسہ دے دو آپ کی اور ہماری سلاح ہے اس خالی بوسہ دے دو ہم سجدے کا نہیں کہہ رہے طواف کا نہیں کہہ رہے نظر آزمنت منوتی کا نہیں کہہ رہے خالی آ کر بوسا دے دو بس انہوں نے جب یہ پیشکش کی اللہ کریم نے قرآن کا مقام نازل کر دیا یہ میرے سامنے سورت الزمر عمر بارہ اللہ کریم نے فرمایا کل غیر اللہ تم نی آب دو ہل والا قد من کا دیا بت ملو کا والا تون خالی کو صاحب نہ خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ کریم کے بغیر مجھے دوسروں کی عبادت کا مشورہ دے رہے ہو ائو ہل جاہلون جہلو پنڈی کے دوستوں میرا قرآن کے الفاظ پر غور کرنا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب تم مولوی ہو تو وہ عالم نہیں ہے تم قرآن و سنت بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ عالم نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا او الجاہل جو اللہ کریم کے بغیر دوسروں کے سجدے کی دعوت دے اللہ کریم کے بغیر دوسروں کے طواف کی دعوت دے اللہ کے بغیر دوسروں کی نظر نیاز کی دعوت دے یہ عالم نہیں ہے جاہل ہے عالم کیا دعوت دے گا اللہ کا نام محبت سے سجدے کے لیے کون ہے عالم کی دعوت کیا ہوگی نظر نیاز منت منودی کے لیے کون ہے اور جو اللہ کے بغیر دوسروں کی سجدے اور عبادت کی دعوت دے او ہل یہ عالم نہیں ہے جاہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ پیغام آ چکا ہے آپ سے پہلے نبیوں کی طرح بھی میں اللہ نے یہ پیغام بھیجا کیا پیغام لائن شرکتا یہ بتنا ملوک اگر بالفت آپ سے بھی شرک ہو گیا میرا عقیدہ سن لیے میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا گیتا بھی سنتے جائیے اللہ کریم کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک چھوٹے گناہوں سے بھی پاک سغیرہ گناہوں سے بھی پاک کبیرہ گناہوں سے بھی پاک گناہ کرنا تو دور کی بات ہے اللہ نبی کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مسئلہ ہمیں سمجھایا لائی نہ شرط تحبا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خالی بوسا دینے کی دعوت دے رہے ہیں اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی نے کمل برباد ہو جائیں گے بس یہاں تو حال ہی کوئی نہیں رہا خالی بوسا اور یہاں بیس لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہم پنڈی اسلام آباد آتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی واہ بیس لاکھ کی گاڑی خریدی ساتھ پرانی جوتی باندھی ہوئی ہے گاڑی کے ساتھ پرانی جوتی باندھی ہوئی ہے ملک صاحب یہ کیوں باندھی ہوئی ہے مولانا آپ کو کیا پتا گاڑی کے ساتھ پرانی جوتی باندھ رکھی ہے یہ نظریں بد سے بچائے گی دیکھا جوتی کی پناہ میں گاڑی کو دے دیا کروڑ روپئے کی کوٹھی بنائی اوپر کالا جھنڈا لگایا ہوا ہے تاکہ نظریں بگ نہ لگے ادھر تو خالی بوسے والی بات تھی یہاں تو جھنڈا لہرا رہا ہے پرانی جوتی لٹک رہی ہے یہ کیا سر پہ چوٹی بازو امام ضامن اچھا گلے کے اندر بڑے بڑے من کے بڑی بڑی کوڑیاں ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے پتھر عقیدہ کیا ہے ہم ان کی پناہ کے اندر ہیں ہائے ہائے افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی بوسے کی دعوت دی اللہ کریم کی طرف سے تنبیہ آ گئی یہاں تو حال ہی کوئی نہیں رہا مسلمان اللہ کا نام محبت سے لینا کوئی چوتی پناہ نہیں دے سکتی کوئی ہانڈی پناہ نہیں دے سکتی کالا جھنڈا پیلا جھنڈا پناہ نہیں دے سکتی, کوئی امام زامر اور چوٹیاں پناہ نہیں دے سکتی کانوں کی بالیاں پاؤں میں سجیر ہاتھوں میں کالے دھاگے یہ پناہ نہیں دے سکتے ہر ایک کو پناہ دینے والا کون خالی بوسا اتنی تنبیہ اور پاکستان میں کیا حال ہائے ہاں. یہی دکھ اور درد دل سنانے کے لیے بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ والدین کا نافرمان ہے سارے نے عمل برباد نمبر دو آپ نے فرمایا جو دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ سے بھاگ گیا واپس نہیں آیا اس کے بھی سارے نے عمل برباد اور نمبر تین شرک آپ نے فرمایا شرک کرنے والے کے سارے نے عمل برباد اچھا ذرا قرآن سے یہ پوچھتا تھی او شرک ہوتا کیا ہے عمل جو برباد ہو جاتے شرک کی وجہ سے شرک ہوتا کیا ہے یہ میرے سامنے بائیسواں پارا سورت نام سورت فاتر رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے اور آیت گنمبر تیراں اللہ فرماتے فرمات وزین تدو نمن دون ہی ما من کتمی جن جن ہسوں کو تم بلا رہے ہو بابا ٹن ٹن ٹن ٹن, ٹن، یہ کیا گھنگرو کھٹک رہا ہے دروازے کی کنڈی بجائی آ رہی ہے لوگوں نے کہا مولوی صاحب بڑی قرآن کے حوالے دکھا رہے ہو باتیں کر رہے ہو چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا پھر ہمارے دوست بھی تو ساتھ آ کے خاموش ہو جاتے ہیں واہ بھائی واہ کہنے والے نے کہا افسر کو ملنا ہو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا پنڈی والے دوست ہمارے حیران ہو گئے وہ بات توت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کوئی چڑھ سکتا ہے افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کے بغیر کوئی مل سکتا ہے اللہ قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر سوال آج کیا جا رہا ہے اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نازل کر دیا یہ میرے سامنے چھبیسواں پارا اور سورت, سورت رب کا نام سورت اور اب بلا کا قرآال میرے سامنے اللہ فرماتے والا کد خلک انسان و نالما تو بس میں سب ہی نفس ہو بنا نو کربلئی میں نہ آیت نمبر سولہ سورت کا بارہ انسان کو پیدا بھی ملا نے کیا ہے انسان کے دل کے حال کو بھی جاننے والا می اللہ ہوں اور میلہ اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں پنڈی کے ہباب چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے اللہ تو شہرخ سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت سامنے مانتا ہوں افسر کو ملنا ہے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی مہربانی کر یہ میری اپلیکیشن ہے یہ میرا کار ہے تو جا کر کر سے بات کارا. دفتر کا دروازہ بند ہے افسر کو پتا نہیں ہے میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے اور اللہ تو دل کی نیت کو بھی جانتا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہوگا میرا سن لیجئے آپ کے اور میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو خیال ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ جو اللہ دل کی نیت اور خیال جانتا ہو وہاں چپراسوں والی مثال دینے کی ضرورت ہاں اللہ اللہ میں جن جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو بابا میں آیا کھڑا ہوں میری کھوٹی قسمت کو کھڑا کر والو پچھلے مہینے کھری ہو نہیں گئی آپ چپ کر رہے ہو پچھلے مہینے کھری ہو نہیں گئی ہاں بابا میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوں تو میری مراد پوری آئی ٹوٹتی ہوئی کشتی کو پار لگا قرآن کا حوالہ سن لیجئے یہ میرے سامنے کیسواں پا اور سورت کا نام ہے سورت الکمان اللہ کا قرآن تو مسئلہ سمجھا آیت نمبر 31 فرمایا الم ترا نل فل کا تجریف بہری بے اللہ اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے اور سننے والے مخاطب کشتیاں چل رہی ہیں پانی کے اندر سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں دریا کی موجوں پہ کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کیسے چل رہی ہیں حضرت علی چلا ہے اللہ سمجھا تو صحیح یہاں تو نعرہ لگ رہا ہے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا قرآن تو بتا کشتیاں کیسے چل رہی ہیں فرمایا پہ نعمت اللہ کس کی مہربانی سے چل رہی ہیں قرآن سمجھ یہی غلطی سمجھی ہوئی ہے کہ اللہ کا قرآن دکھا رہے ہیں فرمایا جن جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو ڈوبتی ہوئی کشتی پا لگانا تو دور کی بات کھوٹی قسمت کو کڑا کرنا تو دور کی بات بیٹے اور بیٹیاں دینا تو دور کی بات وہ تو کھجور کے دانے کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے اوپر والے بریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ کریم کی کروڑوں رحمتے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ لے کے استاد حضرت شیخ القرآن کے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ لے ماں بچرا میاں والی والے حضرت شیخ القرآن کے مرشید اور استاد انہوں نے سمجھایا اللہ کریم نے مثال دی ہے کھجور کے تانے میں جو گڈی ہوتی ہے اوپر بری پردہ اس کی مثال اللہ نے مسئلہ سمجھایا جن جن کو تم بلا رہے ہو ان کی مثال ایسے ہے کھجور کے دانے کو قبر سمجھو اندر جو گٹھ لی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو اوپر جو پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو اللہ فرما دے جن جن کو تم بلا رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں پنڈی کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا بازار والے کٹھے ہو گئے یہ بھئی کون ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے شناختی کارڈ نہیں ہے اب کیا, کیا جائے ابھی فوت ہو گیا بازار والوں نے کہا چندہ کرتے ہیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے ایک دکاندار نے کہا بھائیو یہ میرا سو روپیہ لے لو اس کا کفن خریدنا ہے سو روپیہ میرا لے لو دوسرے نے کہا دو سو میرا لے لو تیسرے نے کہا دو سو میرا لے لو لیکن کتنا پیسہ کٹھا کر رہے ہیں دکاندار کہنے لگے یہ زکاط کا پیسہ ہے اس پیسے سے کفن خرید لو بندہ لوارس ہے ایسے تو دفن نہیں کیا جا سکتا کفن تو دینا چاہیے سکات کے پیسے اکٹھے کریں شریعت کہتی ہے خبردار خبردار دکاندار سکاحت کے پیسے کفن میں نہیں دینے ہیں اس لیے سکاط کا پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں کوئی مالک بن سکتا ہو اور مرتا اپنے کفن کا مالک ہوتا نہیں اور کسی پیسے میں سے تامن کرنا ہے تو کر زکات کے پیسے کفن میں نہیں دینے ہیں اس لیے کہ زکات کے پیسے میں مالک بنانا ضروری ہے اور مردہ تو اپنے کفن کا مالک نہیں ہے ہر ایک چیز کا مالک کون ہے اللہ مالک المول مردہ اپنے کفن کا ہائے جو اپنے کفن کا مالک نہیں ہے اس کے نام کی نظر نیاس اس کی منت من چودواں پارہ یہ میرے سامنے سورت النحل چوتھواں پارا اور آیت کا نمبر نسخی گما فی بن ہی ممبئی نے دملہ بنن خالے سن سارے لار بی اگر مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے اے ایماندار بندہ مسلمان بندہ مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے اللہ فرما ہیں گھر میں جا کر اپنی گائے کو دیکھ لے بھینس کو دیکھ لے تیری گائے اور بھینس نے سبز رنگ کا گھاس کھایا کالے رنگ کا بنڈا کھایا پیلے رنگ کا بھوسا کھایا ہے میدے میں جب خوراک گئی ہے میں لاچار حصے بنا رہا ہوں خوراک کے خوراک کے ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے خوراک کے دوسرے حصے سے بدبودار پیشاب تیار ہو رہا ہے خوراک کے تیسرے حصے سے گندا گوبر بن رہا ہے اور خوراک کے چوتھے حصے سے لبن خالص خون کی سرخی میں اللہ نے دودھ میں شامل نہیں ہونے دی اب آپ خیال خون کی سرخی میں اللہ نے خون میں شامل نہیں ہونے دی میں اللہ نے خون کی سرخی دودھ میں شامل نہیں ہونے دی ہے میں اللہ کریم نے بدبودار پیشاب کے قطرے خون میں شامل نہیں دودھ میں شامل نہیں ہونے دیے گندا گوبر میں اللہ نے خون میں دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا خون کی سرخی سے پاک اب آپ دیکھنا خون کی سرخی سے پاک بدبو پیشاب کے قطروں سے پاک گندے گوبر کے ذروں سے پاک سفید رنگ کا دودھ تیار ہو رہا ہے لابان خالصا گلاس کے آتے آتے تو دیر ہو جائے گی بس میری طرف دیکھ کر مسئلہ سمجھ لیجیے یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے پنڈی والے احباب یہ ہاتھ میں گلاس ہے مثال دے رہا ہوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے دوستوں نے اگر میں پانی کا بھرا ہوا گلاس الٹا کر دوں اس میں پانی رہے گا دوست خاموش ہو گئے کیوں نہیں رہے گا بھائی وہ کمال کرتے ہیں آپ بھی گلاس چھوٹا ہے میرے ہاتھ میں جگ گئے ہیں میں نے جگ کو الٹا کر دیا پانی رہے گا کیوں بھائی کمال کرتے ہیں بوتل کا میں نے ڈھکن کھولا الٹا کر دیا اس میں پانی رہے گا آپ کمال کرتے ہیں غور تو کیجئے اونچا صبح اللہ بیاب نے کہنے کے لیے تیار رہنا ہے اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں گلاس الٹا کروں پانی نہیں رہے گا جگ الٹا کروں پانی نہیں رہے گا بوتل الٹی کروں پانی نہیں رہے گا گائے اور بھینس کے نیچے اللہ نے دودھ کی بوتلیں بھر کر لگا دیں ہے بھی الٹی ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا بے نیاس تھن دودھ بھری ہوئی بوتلیں ہیں بھی ایک کترا بھی نیچے نہیں جا رہا اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں جب دودھ کی بوتلیں بھر گئی ہیں میں تھنوں کو بوتل سے تعبیر کر رہا ہوں دودھ کی بوتلیں بھر گئی ہیں اب گائے اور بھینس زمین پہ پاؤں مار رہی ہے بے قرار ہو کر چل پھر رہی ہے آس پاس کیا مطلب اشارہ کر رہی ہے میرے مالک آ خزانہ کٹھا ہو گیا ہے اللہ نے قدرت کا اشارہ کر دیا خبردار خزانہ کٹا ہو گیا جتنے تک مالک کا کر ہاتھ نہ لگائے ایک کترا بھی نیچے نہیں ڈالنا ہاتھ لگانا مالے کا کام ہے خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے کیوں سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کہ اگر جانور کے تھنوں میں دودھ کا خزانہ کٹھا کرنے والا اللہ اللہ کا نام اونچا لیجئے گا یہ دودھ والا خزانہ اللہ نے جمع کیا ہے تو دودھ میں سے حصہ کس کے نام کا ہونا چاہیے یہی غلطی سمجھیے کہ یہ دعوت دے رہے ہیں ہائے افسوس حد افسوس کہ شاہینہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات چیزیں اللہ دے حصے غیروں کے فرمایا ما یملکونا مین کتنی قرآن کا حوالہ سنیے یہ میرے سامنے بیسواں بارہ وقت بڑا محدود ہوتا جا رہا ہے اختصار چند باتیں وقت بڑا محدود بیسواں بارہ اللہ فرمات بیتا۔ لب لب اور میرے سامنے آئد نمبر اکتالیس کھلی ہوئی ہے پنڈی کے حباب آپ کا کیا قیدا ہے قرآن سچا کیا قیدا ہے قرآن سچا یہ حوالہ کھولا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں مثال سن تو سن لو لو جن کو بلا رہے ہیں بابا میں آیا ہوا ہوں نا اللہ فرما دثال سن لو کما سلیلن کبوت ان کی مثال مکڑی والی ہے پنجابی والے تو کہتے ہیں بھمبوہ سرائچی والے کہتے ہیں ڈاور اردو والے کہتے ہیں مکڑی وہ جو گھر کے اندر جالا بناتا ہے پنڈی کے احباب وہ گھر میں جالا بناتا ہے مکڑی سے تعبیر کر رہا ہوں سورت کا نام مکڑی والی سورت اللہ نے فرمایا کما سلیل ان کی مثال مکڑی والی یہ کیا مطلب اللہ فرمایا اتخذ بیتا ایک کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی خان سیبنے پر مکڑی کو مزہ نہیں آتا یہ اپنا مکان الگ بناتا ہے پنڈی کے بھائی جاگ رہے ہیں کمال ہو گئی بھائی دس کمرے ہیں بیس کمرے یہ کہے گا نہیں مکڑی نے کہا آپ کوٹھی بنا لیں کروڑوں روپیہ لگائے ہیں میں تو اپنا جالہ الگ بناؤں گا ہائے پنڈی کے دوستو جس طرح مکڑی اپنا گھر الگ بناتا ہے جالہ الگ بناتا ہے شیر کرنے والے کو اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا شیر کرنے والا بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے یہ کیا یہ فلاں سرکار ہے فلاں بابا ہے یہ فلاں رنگ برنگی جھنڈیاں اوہ اپنا دربار الگ اتنا خلا دبئی جب جا وہ بنانے لگے مکڑی تو تار اور دھاگہ باہر سے نہیں لے پیٹ میں سے نکالتا ہے گھر والا دھاگہ جالے والا پیٹ میں سے نکالتا ہے اتنا خلا شرک کرنے والے کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہوتی شرک کرنے والا بھی اپنے دلائل پیٹ میں سے نکالتا ہے مولوی جی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہو تو پیٹ میں سے قرآن میں تو نہیں ہے مکڑی جلا بناتا ہے مکھیاں پسانے کے لیے جلا بناتا, بناتا ہے مکھیاں پسانے کے لیے اور یہ دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے آ جائے مکڑی تخلد آ جائے مکڑی مکھھی آ گئی نا آ گیا جی جلدی جلدی مکھی کے چاروں طرف جالا بننا شروع کر دیا جال بننا شروع کر دیا پروں کو قابو کیا مکھھی کے پاؤں کابو کیے ہیں مکھھی کے پر قابو کیے ہیں مکھی کے بازو کابو کیے چاروں طرف اس کے جال بننا شروع ہو جاتا ہے ان کے پاس بھی جو آ جائے جال بننا شروع ہو جاتے ہیں بادشاہ کالا مرغا لے کر آؤ اس کے لو سے طویل لکھیں گے دیکھا یہ جال ہیں سات جمعرات تم کو آنا پڑے گا ایسے دم اثر نہیں کرتا خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ گا کالا بکرا بھی لے کے آنا یہ سارے جال ہیں آ گئی اب آپ خیال اتنا خزاں دبائی تھا مکھی پھنس جائے جالے کے اندر تو مکڑا کیا کرتا ہے اس کے منہ پر منہ رکھ کر اندر سے سانس چوس لیتا ہے خون چوس لیتا ہے مکی کا خالی وجود لٹکا ہوا ہوتا ہے جالے میں اسی طرح یہ بھی انسان کا وجود نہیں کھاتے اندر سے اس کا ایمان چوس لیتے ہیں اتنا حالات بائی وہ نل بو اللہ کریم فرماتے ہیں جھاڑو مارو آئے تیل ہوا جس طرح مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا اسی طرح شرک کرنے والے کو خیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا سہارا کس کا مضبوط ہے جن جن کو پکا رہے ہو ان میں مضبوطی نہیں ہے مضبوط سہارا اللہ کا ہے وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں آگے فرمایا ان تدما یومل کی آمد نبے کا مسلو خبیر اگر تم ان کو پکارو ان کو آوازیں دو وہ تمہاری ندا پکار نہیں سنتے ہیں تمہاری آوازیں نہیں سنتے اور اگر بال فر سن بھی لیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہر کسی کی سننے والا ہر وقت سننے والا ہر جگہ پہ سننے والا ہر زبان میں سننے والا کون ہے فرمایا وہ یوم کی مت یق فرونا بھی اور جو جو تم ان کی قبروں پہ جا کے کر رہے ہو قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا یہ ہمارے درباروں پر آ شرک کرتے رہے ہم نے نہیں کہا تھا شرک کرنا اللہ تو بات شریک ہے فرمایا والا مسلو حبی جیسے میں اللہ تمہیں خبر دے رہا ہوں قیامت کے میدان کی کہ قیامت کے میدان میں انکار کریں گے اللہ ہم تیرے شریک نہیں بن سکتے تھے ایسی خبر اور تمہیں کوئی نہیں دے گا اب آپ خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں وہ آ جائیں تو ساری نے کیا برباد نمبر ایک اکوکل الوالدین اگر بندہ والدین کا نہ فرمانے ہے ساری نے کیا برباد وال من مین میدانِ جگ میں سے بھاگ گیا واپس نہیں آیا اس کے بین کیا برباد اور نمبر تین شیر کرنے والے کے سارے نے کمل برباد اللہ ہمیں بچا کے رکھے سننا تھے پڑھ لیں اس کے بعد خود اور نماز ہوگی نا اللہ البراغ اللہ الحمد للہ وما مراد مرادشقی نف دارین اللہ وما مطلوب الواسلی نفیل کئی اللہ انا سکول فکر لاغی العباد كلهم بادم لا لاک اللہ ابراہیم النار نارل ہری نادا قال لا, لا, لا الحلہ تن وا فروح موتون اخوانی البدن و والزاد ان وزاد و والنار و سراد و دقی رب و جلیل ویقول ودم وفی اللہ نفسی نفسی وی کو نفسی نفسی وبراہیم و خلیل اللہ نفسی نفسی وی کو نفسی نفسی وَيَقُولُ کلیم اللہ نفسی نفسی ویسا کلیمت اللہ نفسی نفسی وی کو محمد النبیونا یار یار پیمتی یا جب فن وقال مین شرجیم و کال رپ گم یس سیب لگم ازین سید گور ہن مداح بار کلاح نیل کوری لذیم و نفانی ویلا دِمسی کل ہکیم او تالا جوادٌ كريمٌ كديمٌ مالِكُ الرَّبُّ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ الحمد لله الحمد لله باده وصلاة والسلام على من لا نبي باده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عباد اللہ خصوصا سید المتقین وار صاحب النبی فی الوار والمزار افضل صحابت بی تحقیق امیر المن سہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر ابن الخطاب رضی اللہ کامل الشہید المظلوم المظنوم تلاوت القرآن امیر المومنین سیدنا عثمان ابن فان رضی اللہ تعالب امین خصوصی رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ رضی اللہ سمونا رضی اللہ و سیدہ جویریہ رضی اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ اللہ امیر الحق امیران رضی اللہ ماراجمی سبھاپتی من مہاجی والانصار اللہ اللہ اللہ علام اللہ پی منات ملنا واقع شرم کدیت انتک اولا منات ولا سکھ موک اللہ اللہ المجاہدین فی کشمیر اللہ فلسطین اللہ عراق اللہ افغانستان اللہ شیشان اللہ تو اللہ اکبر دینی کے سٹاسن کرنے کے لیے پتا یاد رکھیے سرحد